صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في ناها قال الله تبارك وتعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا مرموطرم ديني بهايوه اور قابل احترام اور بہنوں اللہ رب العالمین نے ایک ایسا دین دیا ہے جو انسان کی زندگی کے تمام مراحل میں اس کی رہبری کرتا ہے چاہے وہ مراحل اور اوقات عمر کے اعتبار سے ہوں یا زندگی کے مختلف حالات کے اعتبار سے ہوں چاہے وہ موسم کے اعتبار سے ہوں اللہ رب العالمین نے جوانی ہو بڑھاپا ہو یا بچپن ہو یا اسی طرح سے غریبی ہو امیری ہو بیماری ہو یا صحت ہو سردی ہو گرمی ہو بارش ہو ہر اعتبار سے اللہ تعالی نے دین پر چلنے کے لیے احکام دیے اور ہر حال میں اللہ کے دین پر چلنا ایک انسان کے لیے ممکن ہے اس لیے کہ اللہ کے ہاں قاعدہ ایسا نہیں ہے کہ ہر حال میں ایک ہی جیسا معاملہ ہو بلکہ اللہ تعالی بندوں کے حال کو جانتا ہے کہ ان کا حال ہر وقت یکساں نہیں رہتا ہے لہذا اللہ رب العالمین نے ہر حال کے اعتبار سے احکام دیے ہیں اگر آدمی کو واقعی علم ہو تو اس علم کے ذریعے سے وہ غلو اور تفصیل حدیں پار کرنا اور کوتاہی کرنا ان دونوں برائیوں سے بچ سکتا ہے ابھی آپ آب جانتے ہیں کہ بہت جلد سردیوں کا موسم شروع ہونے والا ہے اور سال میں ہر بار یہ موسم آتا ہے بارش کا موسم آتا ہے سردی کا موسم آتا ہے گرمی کا موسم آتا ہے یہ اسلام کی خوبی ہے کہ ایک انسان زندگی کے معاملات میں رہبری اگر تلاش کرے تو اس کو کامل رہبری ملتی ہے اور آدمی جب دین کو دیکھتا ہے تو واقعی اس کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسا دین ہے جس میں زندگی کے تمام امور سے متعلق انسان کے لیے رہبری موجود ہے لہذا آج کے درس میں سردی کے موسم کے لحاظ سے جو شریع احکام ہیں جو حالات پیش آتے ہیں ان میں کیا کیا ضرورت انسان کو ہوتی ہے آج کے درس میں انشاءاللہ اسی بارے میں ہم کچھ دلائل اور آنا سنت سے دیکھتے گے اور کریم میں اللہ رب العالمین نے سردی کا ذکر کیا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے وہ جزا ہم بما خبارو جن تن جنتیوں کو جو جزا دی جائے گی اللہ نے فرمایا کہ نیک لوگ ان کی نیکی کے بدلے اللہ رب العالمین ان کو جنت عطا کرے گا اور حریف ریشم کا لباس متقیق وہ تختوں پر بالکل آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے لا رو ری شمسنگ ولازمہ نہ جنت میں ٹھنڈک کی تکلیف ہوگی جنت میں آدمی ٹھڑ رہا ہے وہی اس کو سردی کے لیے کوئی کمبل چاہیے نہیں وہاں سائے ہیں لیکن وہاں پر سورج کی دھوپ نہیں ہے جس سے انسان کو تکلیف ہو وہاں سایہ ہے لیکن وہاں پر ٹھنڈک نہیں ہے کہ ایک ایسی ٹھنڈک ہو جو انسان کے لیے کیا ہو تکلیف والی ہو تو دھوپ گرمی اور سردی ان دونوں کے درمیان اللہ رب العالمین وہاں کا موسم رکھے گا نہ دھوپ کی تکلیف نہ سردی کی وجہ سے آدمی کو ٹھنڈ لگے اور وہاں پر تکلیف ہو فتح احمت اللہ فرماتے ہیں جو آیت میں نے ذکر کی سرح انسان کی سور ادہ فطاط رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں قال لا يرون ولا کہ جنتیوں کو وہاں پر نہ دھوپ ملے گی نہ ٹھنڈک یا ان شدت الحر تھی اللہ تعالی جانتا ہے کہ گرمی کی شدت سے تکلیف ہوتی ہے نقصان ہوتا ہے گرمی کی شدت تکلیف پہنچاتی ہے وہ شدت القری تھی اور اسی طرح سے سردی کی تکلیف سے سردی جو اگر شدید ہو جائے ٹھنڈک کی شدید ٹھنڈک ہو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے پواقاہر تو جنتیوں کو اللہ تعالی ٹھنڈ سے اور گرمی کی تکلیف سے دونوں سے محفوظ رکھے گا تو جنت میں آدمی کو ٹینشن نہیں ہے کہ آدمی سوچے وہاں پر سائے ہی سائے ہیں فی ممدود پھیلے ہوئے گھنے سائے جنت میں ہیں تو گھنے سائے جب ہوں گے تو وہاں پر ٹھنڈ بھی لگے گی تو ایک سویٹر کی بھی ضرورت ہوگی تو وہاں پر انسان کے لیے نہ ٹھنڈک کی تکلیف ہے نہ گرمی کی ایسا موسم ہوگا کہ ریشم کا لباس پہن کر بھی نہ سردی کی تکلیف ہوگی نہ گرمی کی پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت میں ٹھنڈ کی تکلیف نہیں ہے ونٹر جس کو آپ کہیں گے جنت میں سردی والا موسم کے ایک دم لگے آدمی کو نہیں ہے قرآن کریم یہ تو جنت کے اعتبار کہ دنیا میں ٹھنڈک ہے دنیا میں سردی کا موسم ہے اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے عربی زبان میں سردی کے موسم کو شتا کہا جاتا ہے اور گرمی کے موسم کو فیب کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ قریش میں اس کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قریش کے ایلاف کے لیے ایلاف کے معنی ہوتے ہیں کسی کو کسی چیز کا عادی کرنا اس کو قریب کرنا اس کی دلجوئی کرنا یا اس کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے قریشی قریش قریش کی ایلاف کی خاطر ہے اس کو مانوس کرنے کے لیے بعض علماء نے ترجمہ کیا کیا ہے قریش کے مانوس کرنے کے لیے یہ مانوس کرنے کے سبب ہیں علماء کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ پچھلی سورت کا کنٹینیویشن ہے کیونکہ پچھلی سورت کون سی ہے ہاتھی والے کی سورت ہے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے الم ترقی پر ربک ابو کا بھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو حال بیان کیا اس حال بیان کرنے کے بعد یہ سورت شروع ہوتی ہے قریش کے مانوس کرنے کے سبب قریش کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے کیا جو کچھ ہم نے کیا وہ کیا دو وجہ ہیں ایک قریش کی سرداری کو باقی رکھنے کے لیے اور دوسرے قریش کے جو دنیاوی تجارتی سفر ہیں اس کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے کیا کیا ابراہ کے کی لشکر کو برباد کر دیا اس کو دوسروں کے لیے عبرت بنائے تو اللہ نے کہا کہ یہ جو کچھ ہم نے کیا یہ قریش کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے کیا تو علماء نے کہا کہ جو پچھلی صورت ہے سور الفیل اس صورت میں جو کچھ بھی اللہ نے بیان کیا ہے اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ یہ جو ہم نے کیا قریش کے لیے کیا اور دو وجوہات ہیں کہ جو ابراہ حملہ کرنے کے لیے آیا تو قریش کی حفاظت کر کے اور اس کو برباد کر کے لوگوں میں یہ بات پکی ان کے دلوں میں بٹھا دی جائے کہ قریش کعبہ کے متولی ہیں کعبہ کا معاملہ ایسا ہے کہ کوئی اس کو ڈھانے آئے گا اللہ برباد کرے گا اور یہ لوگ کون ہیں کعبہ کی نگرانی کرنے والے تو ان کا پورے عرب میں جو یعنی وقار ہے اس کو باقی رکھا جائے ایک دوسرا یہ کہ قریش کا معاملہ یہ تھا کہ وہ تاجر لوگ تھے اور تجارت کی غرض سے وہ سفر کیا کرتے تھے مال لانا بیچنا اس زمانے میں بارٹر سسٹم چلتا تھا چیز لے چیز دے آج آدمی نوٹ دیتا ہے اور چیز دیتا ہے اس زمانے میں ایسا نہیں تھا اس زمانے میں چیز دے کر چیز لی جاتی تھی کھجور کے بدلے کھجور اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی تو اللہ نے فرما کیلا رے الشتاء اچھی وہ اور ان کو ان کے مانوس کرنے کے لیے کیا ان کے سفر کو ہموار کرنے کے لیے سردیوں کے سفر اور گرمیوں کے سفر کیونکہ قریش کا جب وقار بنے گا اور قریش کی عزت دلوں میں بیٹھے گی تو اگر یہ دنیاوی تجارتی سفروں کے لیے جاتے ہیں تو پھر حملہ کرنے والے ان پر حملہ نہیں کریں گے کیا کہیں گے لوگ ارے یہ کعبے کے پاسبان ہیں وہ کعبہ جس کو ڈھانے کے لیے ابراہ آیا اور اللہ نے اس کو مٹا دیا تو یہ وہ لوگ ہیں تو ان کے سفروں کے لیے راستہ ہموار کرنے کے ہم نے ابراہ کے لشکر کو برباد کر دیا تو یہاں پر اللہ نے دو سیزن بیان کیے ہیں کون سے اشتا سردیاں اور اقئی گرمیاں تو معلوم ہوا کہ قریش کے لوگ دو سیزن میں سفر کرتے تھے ایک سردیوں میں ایک گرمیوں میں سردیوں میں وہ سفر کرتے تھے یمن کی طرف اور گرمیوں میں سفر کرتے تھے شام کی طرف بسر بھی علماء نے کہا شام میں بسرا تو سردیوں میں یمن کی طرف سفر کرتے تھے اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر کرتے تھے تو ان کی یہ سفر ہموار کرنے کے لیے ان کی تجارت آسان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ابراہ کا حال کیا وہ اسی لیے کیا تاکہ ان کی طاقت عرب میں باقی رہے کیونکہ انہی میں سے اب کیا آنے والا تھا ایک رسوخ اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی سرداری باقی رہے اس کا دب دبدبا باقی رہے ہم نے اس کو باقی رکھا اللہ تعالی نے یہاں پر قریش کو جتایا کہ تمہاری اس گھر کی نسبت کی وجہ سے تمہاری عزت ہے اسی لیے آگے کیا کہا بدو ربل بھائی تو جس گھر کی وجہ سے تمہاری عزت ہے تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو تو اللہ رب العالمی نے سورت میں دو موسم بیان کیے ہیں سردی کا موسم اور گرمی کا موسم تو قرآن میں بھی سردی کے موسم کا کیا آیا ہے ذکر اور اس موسم میں قریش کے لوگ سفر کیا کرتے تھے ٹھیک ہے آگے بڑھیے آگے بڑھئے سردیاں کیسے آئیں سردی کا موسم آیا کیسے اب سائنس والے چونکیں گے یہ کہاں سے آ رہا ہے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کالتی ناؤ اور بعضی بعضا جہنم نے کہا اے اللہ اے میرے رب میرا باغ حصہ باغ کو کھا جاتا ہے اتنی گرمی ہے کہ ایک حصہ دوسرے حصے کو کیا کرتا ہے کھا جاتا ہے پل پس مجھے اجازت دے کہ میں سانس لوں مجھے اجازت دے کہ میں سانس لوں فل فلحہ بین فسین فلح بنا کہ مجھے دو بار سانس لینے کی اجازت دیں تو حدیث میں ہے کہ فن اللہ بنا اللہ تعالی نے اس کو کیا کیا دو مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی نہ پسیم فتار وہ نہ پسند ایک مرتبہ سردی میں سانس لو ایک مرتبہ گرمی میں سانس لو فما وجد من برد او ضمہرین پمن فسی جہنم کہ جو تم سردیوں میں سردی محسوس کرتے ہو ظمہری تو وہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے وما وجد من حر او حرور فمن فی جہنم اور جو گرمی تم کو محسوس ہوتی ہے جو حرارت تم کو محسوس ہوتی ہے دوکھ محسوس ہوتی ہے یہ بھی کس کی وجہ سے ہے جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے تو یہ صحیح ترین روایت میں سے ہے اب کوئی آدمی کہے گا یہ تو ہم کو سائنس میں دکھتا نہیں ہے آپ کو نہیں دکھتا ہے تو یہ کس کا پرابلم ہے آپ کا پرابلم ہے آپ کو کہ گرمی تو آربٹ کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ہوتی ہے ٹھیک ہے بھائی وہ سبب ہے لیکن اس میں جہنم کا سبب غائب ہے آپ کو نہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتا ہے سورج کو گرمی کس نے دیا اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں بتلایا کہ جو گرمی بڑھتی ہے اس میں فی نفی گرمی کا ذکر نہیں ہے کہ گرمی ڈائریکٹلی یہاں پہ آئی بلکہ گرمی اور سردی میں جو شدت ہوتی ہے سردی کی اور گرمی کی وہ کیا ہوتا ہے دونوں اثرات کس کے ہیں یہ جہنم کی وجہ سے ہوتے ہیں سانس اس کا لینا اور چھوڑنا ہی اللہ و عالم اس کا اس طرح سے جو ہے دو مرتبہ سانس لینے کی وجہ سے جہنم کی وجہ سے سردی اور گرمی میں شدت پیدا ہوتی ہے اس کے اندر سردی اور گرمی لوگوں کو محسوس ہوتی ہے کیسے ہوتا ہے ہم کو معلوم نہیں بہت ساری چیزیں ہم کو معلوم ابھی نہیں ہیں کیوں اس لیے کہ سائنس کی اتنی ترقی نہیں ہوئی خود انسان کے بارے میں بہت ساری باتیں ابھی معلوم نہیں ہیں پہلے لوگ بخار آئے تو کیا کرتے تھے پانی نہیں پانی سے بچاتے تھے اب بخار آئے تو کیا کرتے ہیں پانی ڈالتے ہیں تو سائنس بدلتا رہتا ہے پہلے ہاتھ جلتا تھا بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا جو پچھلی جنریشن ہے پہلے جب ہاتھ یا کچھ بھی جل گیا تو اس کو کیا کرتے تھے پانی ڈالتے تھے نہیں اب معلوم نہیں جن کو معلوم ہے تو نہیں معلوم لیکن پانی جو ہے اس پہ ڈالا جاتا ہے تو قانون بدلتا رہتا ہے کوئی قانون کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی وہ ایسا ہوتا ہے بہت سارے قانون سائنس کے بدلتے رہتے ہیں تو سائنس ٹھیک ہے اچھی بات ہے خوشی کی بات ہے لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اللہ کی بات آ جائے تو اس کو ہم کو مقدم رکھنا چاہیے کیونکہ بہت ساری چیزیں سائنس کو بھی ابھی معلوم نہیں آج نہیں تو کل معلوم ہوگی کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں وہ اسٹوڈنٹ ہے وہ ٹیچر ہے کیا سائنس کیا ہے اسٹوڈنٹ ہے وہ ٹیچر نہیں ہے ہاں ٹیچر کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر تین انسان پر موسم کی کے اثرات ہوتے ہیں حدیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے اور انسان کمزور ہے ان موسموں سے انسان متاثر ہوتا ہے خولہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقرمت علیہ طعاما فوضع یدہو پی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور میں نے آپ کے سامنے کھانا پیش کیا فوضع یدہو پی آپ نے اس میں خا... ہاتھ کھانے میں ڈالا فوجدہو حارا فقال آپ کو کھانا کیسا لگا ایک دم گرم گرما گرم کھانا سامنے لا کے رکھ دیا آپ نے ہاتھ ڈالا تو آپ نے کیا کیا فوراً آپ کی زبان سے کیا نکلا عرب عام طور سے اس طرح سے کہتے ہیں جیسے ہم کرے تو اس طرح سے آدمی کہتا ہے تو ارب کیسا کہتے ہیں آپ نے اس طرح سے ہنس کر کے ہاتھ کھینچ لیا تو ابن آدم اور آپ نے کہا ابن آدم انہ بر کالحس وہ ان بہ ہر کالحس آپ نے کہا آدم کا بیٹا اس کو اگر سردی پہنچے تو بھی حس کرتا ہے اور گرمی پہنچے تب بھی حس کرتا ہے یعنی دونوں موسموں سے کیا ہوتا ہے متاثر ہوتا ہے بہت زیادہ اس کو سردی ہو بہت سردی نہیں رہنا چاہیے سردی سر بھی چلی گئی کیا آتی گرمی پھر گرمی بڑھ جا رہے گیا گرمی نہیں سردی اچھا تو انسان کمزور ہے اور موسموں سے کیا بولتا ہے وہ نہیں چاہیے یہ چیز تو دونوں سے اس کو کیا ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے, اس کو ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی. امام احمد ابن ہمبل نے अपनी مصد میں اور سبرانی کبھی میں رواد کیا ہے اور صحیح انحبا میں بھی یہ روایت موجود ہے اور صحیح آموشی القبا نے اس کو ذکر کیا ہے تو بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی سردی سے متاثر ہوتا ہے اور اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے اسی طرح سے گرمی سے بھی متاثر ہوتا ہے اور اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے انسان کسی بھی موسم میں ٹھیک سے رہتا نہیں گرمی میں کیا ہوتا سردی کتنی اچھی سردی جب بہت بڑھ جاتی ہو تو میرے کو سائنس ہوتا اس سردی بھی نہیں چاہیے پھر بارش آتی بارش میں بھی تو کیا بارش باہر جانا تھا مجھ کو بائک پہ لیکن کچھ فائدہ نہیں پکنک کینسل جو ولیما کینسل بک سے کون جائے گا اتنا تو آدمی مختلف موسم اللہ نے بنایا ہے آدمی ایک موسم میں ہر موسم میں پریشان رہتا ہے ٹھیک آگے بڑھتے ہیں سردیوں میں ایک دم ٹھنڈ ہوتی ہے اور بعض اوقات بعض ملکوں میں آپ دیکھیں گے برف بھی ہوتی ہے اور ایسی تیز ہوا چلتی ہے جو سردی سے جس سے جلد آدمی کی کیا ہو جاتی ہے تڑک جاتی ہے پھٹ جاتی ہے آدمی باہر بھی نہیں نکل سکتا امریکہ وغیرہ ملک ہے بہت سارے ملک ایسے ہیں روس وغیرہ ہیں آپ دیکھیے وہاں کا جو سردی کا موسم ہوتا ہے بڑا سخت ہوتا ہے ہم لوگوں کا تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن وہاں مائنس کئی مائنس ڈگری سیلسیس میں ان کی سردی ہوتی ہے اور نہ صرف یہ کہ سردی سردی کے ساتھ ساتھ تیز ہوا تو آدمی ایسے وقت میں کیا کہتا ہے بڑی بری ہوا چل رہی ہے ہوا کو کیا کہتا ہے برا اس سے ہم کو منع کیا گیا سرد ہوا کو برا کہنا یا آندھی طوفان کو برا کہنا ہوا کو برا کہنا کیا ہے منع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ل تصبر, ریح لا تصبر ریح فإنها من روح اللہ ہوا کو برا مت کہو اس لیے کہ ہوا اللہ کی, اللہ کی رحمت سے ہے اللہ کی رحمت سے ہے اللہ کی رحمت لے کر آتی ہے تا رحمتی وزاب یہ جو ہوا ہے رحمت اور عذاب دونوں لاتی ہے چاہے وہ سردیوں کی ہوا ہو یا اسی طرح سے گرمیوں کی لوہا آپ دیکھیے گرمی میں بھی چلتی ہے کئی لوگ مر بھی جاتے ہیں اس وجہ سے اور بارش کی ہوا بھی ہوتی ہے کہ بارش آتی ہے اگر ہوا ہوائی نہ ہو تو بادل ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے نہیں کوئی گاڑی تو ہے نہیں کہ ٹرانسفر کیا جائے کون جاتا ہے اور سردیوں میں بھی ہوا ہوتی گرمی میں بھی ہوا ہوتی ہے تو آدمی اپنے مطلب کے اعتبار سے ہوا کو کبھی اچھا کہتا اور کبھی برا کہتا ہے آپ نے کہا ہوا کو برا مت لا تصبر ہوا کو برا مت کا اس لیے کہ وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ آتی ہے تاکہ جو والعذاب اللہ کی طرف سے وہ رحمت رزاق دونوں کے ساتھ آتی ہے سَلُ مِن بِاللَّهِ مِن <شَرِّهَا> لیکن تمہارا طریقہ ہونا تھا یہ ہونا چاہیے کہ تم جو ہوا ہے اس میں جو خیر ہے اللہ سے مانگو اور جو شر اس میں ہے اس شر سے اللہ کی پناہ مانگو کہ اللہ اگر اس ہوا میں خیر ہے تو خیر دے شر ہے تو بچا تو تم اس کو, مت کرو. اس کو بھیجنے والا کون ہے اللہ ہے تو اس میں جو بھی خیر یا شر کا معاملہ ہے بھیجنے والا کون ہے اللہ تعالی ہے تو اس کی خیر اللہ سے مانگو اور اللہ سے اس کی شر سے پناہ مانگو اس حدیث کو امام احمد اور ابن ماجا نے روایت کیا حدیث صحیح ہے کیسے مانگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہم کو اس باب میں ملتی ہے حضرت عائشہ اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں كان النبي صلی قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ما وہ شرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا ادا فطرری جب ہوا تیز ہو جاتی ہوا تیز تند چلنے لگ جاتی تو آپ کیا کہتے ہیں آپ کیا دعا کرتے ہیں آپ دعا کرتے اللہ کا اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی خیر مانگتا ہوں وہ خیرما پی اور اس میں جو خیر ہے وہ خیر میں مانگتا ہوں وہ خیرماں اور سیرت بھی اور جس خیر کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے وہ خیر میں تجھ سے مانگتا ہوں وہ اعود بھی کم اور اس ہوا کے شر والے انجام سے میں تیری پناہ مانگتا اور وہ شر رمافی اور اس میں جو شر ہے خود ہوا میں ایک تو مقصد کے ساتھ بھیجی گئی اس کی شر سے بچا اس ہوا میں جو شر ہے وہ شرمافی ہا اس کے شر سے بچا اور وہ شراسی بھی اور جس چیز کے ساتھ جس شر کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس شر سے بھی مجھ کو بچا تو دعا اللہ سے کرنا چاہیے کہ الہ اس ہوا کی خیر دے اور اس کی شرطیں بچا اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ہوا جب تیز چلتی ہے چاہے وہ گرمی کے موسم میں ہو یا سردی کے موسم میں ہو یا بارش کے موسم میں ہو کبھی کبھی آپ دیکھیں اتنی تیز ہوا چلتی بارش میں کہ لوگوں کے گھروں کی چھتیں اڑا لے جاتی ہیں پیڑ کئی ہی گرا دیتی ہے سردیوں میں بھی ایسی ہوا چلتی ہے کہ جلد تڑک جاتی ہے اور آدمی بیمار ہو جاتا ہے سردیوں سے کئی لوگ اتنی ٹھنڈ ہو جاتی ہے اور ایسی تیز ہوا چلتی ہے کہ لوگ بار ان کی موت ہو جاتی ہے اتنی زیادہ سردی ہوتی ہے تو ہم اس کے شرط اللہ کی پناہ مانگے اور اس میں جو خیر ہے وہ اللہ سے مانگے کہ ہوا کی خیر جو بھی ہے اللہ کا ہے تو ہوا کو برا نہیں کہنا چاہیے آگے آئیے نمبر پانچ سردی کے موسم میں بڑا مشکل کام کیا ہے وضو کرنا ہے خاص طور سے اگر پانی ٹھنڈا ہو اور سردی زیادہ ہو اور نماز کون سی ہو فجر اور عشاء کی خصوصاً فجر کی نیند سے آدمی اٹھتا ہے بیدار ہوتا ہے جسم کمبل سے باہر نکلا تو جسم کی حرارت ہوتی ہے اب اس کے بعد میں پانی جب دیکھتا ہے نل کا جب کھولتا ہے تو رات بھر جو پائپ میں اس کے لیے منتظر تھا جو ٹینک والا پانی تو گرم رہتا ہوں زیادہ ٹھنڈا نہیں رہتا لیکن وہ جو پائپ والا ہوتا ہے وہ بڑا دشمن ہوتا ہے اس پانی میں آدمی کو ادو کرنا آدمی کے جو ہے سر کے بال بھی کھڑے ہو جائیں گے رونگے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے اور بہت سارے لوگ اس پل سیرا سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں بہت سارے لوگ اس تکلیف کی وجہ سے کہتے ہیں ٹھنڈا پانی نماز بھی نہیں چاہیے اس کی وجہ سے نماز بھی ترک کر دیتے ہیں تو سردی میں وضو کرنا نہ چاہتے ہوئے وضو کرنے کی کیا قبیلت ہے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شریعت کے بعد اعمال ہیں آدمی کا دل نہیں چاہتا ہے طبیعت اس کی نہیں چاہتی ہے لیکن اس کا ایمان اس کو اس عمل پر کھڑا کرتا ہے یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے اور اگر آدمی اس مجاہدے سے گزرے والذین لدینہ جاہدو پینا لنا دیا نہبلنا جو ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں اپنے نفس کے خلاف سماج کے خلاف حالات کے خلاف جو ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے کی ہدایت دیں گے تو ہدایت بقدر مشقت ہدایت کے لیے کیا ہے مشقت جتنی مشقت اٹھائے گا آدمی دین کی خاطر تکلیف اٹھائے گا اتنی ہدایت ملے گی آئی دیکھیں حبی کس بار میں کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبی ابو رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلی عد لکم کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ما به الخطایا کہ وہ کون سا عمل ہے جس سے اللہ تعالی بندوں کی خطاوں کو مٹا دیتا ہے بندوں کی خطاوں کو مٹا دیتا ہے بھی درجات اور درجات کو اونچا کرتا ہے ایک طرف تو گناہ ما اور دوسرے درجات اونچے کون سا عمل ہے وہ پالو بلا یا رسول اللہ کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتلائیے پالا اسبا دو یہ المکار دو کلاس اس میں نمبر ایک اسبا دو کامل وزو کرنا شارٹ کٹ نہیں آدمی کر, لیا, کر لیا اور سیدھے نماز کے لیے کونیاں سوکھی ہوئی ہیں پاؤں کی جو ہے پیچھے اس کے سوکھے ہوئے ہیں چہرہ ہے آدھا ادھر سے سوکا یہاں گلا تو اس طرح سے بعض اوقات ادھورا وضو کر لیتا ہے معلوم نہیں کہ اس کو دھوکہ دیتا ہے تو نمبر ایک اسباب الوضو اسباب کہتے ہیں کامل کرنے کو بھرپور اسباب الوضو کامل وضو کرنا ہے لیکن کیسا مکار کراہٹ کے باوجود تکلیف کے باوجود نہ چاہتے ہوئے بھی کہ ایک ہے انسان کی طبیعت اور دوسرے اس کا ایمان اس کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے لیکن اس کا ایمان اس کو کیا بتا رہا ہے تو اس کو کامل وضو کرنا پڑے گا تو اس بار الردو کے اللمکار ہے اور تکلیف کے باوجود کامل وضو کرنا پہلی چیز نمبر دو وقت کثرت الخط اور مسجد کی طرف زیادہ قدم اٹھانا یہ دو اعتبار سے ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ بار بار آدمی مسجد جائے نماز کے لیے درس کے لیے پھر تاجد کے لیے پھر مثلاً چاچ کی نماز کے لیے اور مختلف اوقات میں تلاوت کے لیے ذکر کے لیے مسجد میں جا کے عبادت کرتا ہے گھر قریب ہے کثرت الخط مسجد کی طرف قدموں کی زیادتی یا پھر یہ صورت ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی دور رہتا ہو اور دور سے چل کے وہ کیا ہے مسجد کا ہے تو اس کے قدم کیا ہوں گے زیادہ ہوں گے تو بار بار آنا یا دور سے آنا ان دونوں صورتوں میں آدمی کے قدم کیا ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں وہ کثرت القطا <الْمساجد> مسجدوں کی طرف خوب قدم بڑھانا وہ انتظار اور صلاح کی اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار آدمی انتظار کس چیز کا کرتا ہے جو مرغوب ہوتی ہے جو چیز اس کی رغبت اس سے جڑی ہو اس کو چاہیے وہ آدمی اس کا انتظار کرتا ہے جو چیز نہیں چاہیے آدمی اس کو اوائڈ کرتا ہے اس کے بارے میں سوچنا بھی اس کو پسند نہیں ہوتا ہے آدمی کو نماز ایسی محبوب ہو کہ ایک نماز کے بعد کیا ہو دوسری نماز کا وہ انتظار کرے وقت سے پہلے آنے والی نماز نہیں لیکن جب آدمی کسی چیز کا منتظر ہو تو آدمی چاہتا ہے کہ وہ آئے آئے اس کے انتظار میں وہ ہوتا ہے کہ کب آتا ہے حالانکہ وقت آدمی کا جلدی آنے والا ہے جب ہے تبھی آئے گا لیکن افطار کا کیسے انتظار کرتے ہیں کرتے نا آدمی کیسے آئے چار گھنٹے بچے تین گھنٹے بچے ابھی بس دو ابھی بس ایک ابھی بس پندرہ منٹ بیس ایک منٹ بچ گیا اس کے بعد ریس شروع ہونے تو آدمی انتظار کرتا ہے شام نکھانا سجا کے افطار کے وقت کا انتظار کرتا ہے کہ کب ہوتا گھڑی دیکھتا ہے وہی حال جو کھانے کے لیے ہے وہ نماز کو جانے کے لیے ہے کیا نہیں ہے کیوں اس میں رہ جاتا کبھی ایسا ہوا افطار بھول گیا ارے افطار کا وقت یاد ہوتا ہے نہیں ہوتا شاید ہی کسی کا ہو اتنا اللہ والا کوئی دیکھنے میں تو نہیں آیا اب تک کہ افطار کا وقت نکل گیا اور کوئی یاد ہی نہیں بلکہ آدمی کیا کرتا ہے انتظار کرتا ہے ایک دم اہتمام سے اور وقت سے پہلے سے شروع ہو جاتا وقت آ رہا ہے جسے ٹرین کا انتظار آدمی کرتا ہے تو نماز کا ایسا انتظار کرے کہ نماز اس کی دل کی طرح اس کو نماز کا انتظار اللہ انتظار کو اس کی توفیق فرمائے تو یہ مسلم کی روایت اس سے معلوم ہوا وہ انتظار و بعد الاصلا اور میں آپ نے فرمایا فدمرباف فضل کمر ربات فضل کمر یہ اسلام یہ رباط ہے یہ رباف ہے یہ رباف ہے کس کو کہتے ہیں رباط کہتے ہیں اسلامی سرحد پر مسلمانوں کی اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہتھیار لے کر چوکی داری کرنا جان جوکھم میں ڈالنا معمولی چیز ہے بات کا مطلب ہوتا ہے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا اسلامی حکومت جو بھی ہے مسلمانوں کی ٹریٹری اس کی سرحدوں کی کیا کرنا حفاظت کرنا تو آپ نے فرمایا یہ جو آمال ہیں سردی کے باوجود کراہت کے باوجود وضو کرنا کامل وزو ادھورا نہیں اور دور سے چل کے یا کثرت سے نماز کے لیے مسجد کی طرف آنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے بارے میں چوکن نہ رہنا گویا کہ آدمی اس کا انتظار کرے آپ نے فرمائیے کیا ہے یہ بات ہے یہ بھی بات کیوں اس لیے کہ اس میں نفس کی سلاف بہت مجاہدہ ہے اسی لیے جو سرحد پر ہوتا ہے کھانے پینے کے اعتبار سے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے نیند کے اعتبار سے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو اس اعتبار سے وہ جو مجاہدہ ہے وہ یہاں مجاہدہ ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اسباغ ادو علی المکار اسباغ اسباغل علی ایک مکارے کے باوجود نخ پر گراں گزرنے کے اخوال کے باوجود وہ پورا وضو کریں تو سردیوں میں ایک کام یہ بھی یاد رکھیں کہ نف کے خلاف مجاہدہ کر کے ہم کیا کریں وضو کریں وضو کی وجہ سے نماز ڈراپ نہ کرے یعنی سردی کی وجہ سے وضو غائب اور وضو کی وجہ سے نماز غائب تو ایسا نہیں ہونا چاہیے آدمی تھوڑا سا جی ہاں مضبوط کریں اور وضو کر لیں. پانی میں ہاتھ ڈال دا. بسم اللہ بول کے دے اور شروع شروع میں ہوتا بعض اوقات لوگ جو ہیں یعنی جنابت کی حالت ہوتی ہے رات میں جنابت کی حالت شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے احترام ہو گیا اب فجر کا جب وقت آتا ہے تو کون غسل کرے تو آدمی غسل نہیں کرتا اور فجر کی نماز کا وقت نکل جاتا ہے پھر دس بجے اٹھتا آرام سے اور چاس کے وقت میں کون سی نماز فجر کی تو یہ بھی غلط ہے تو سردیوں میں اس کو یاد رکھیں وضو کامل کرنا یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ ربات کی طرح ہے اور اور آپ نے کہا اصل دباط تو یہ ہے علماء نے کہا دیکھی کمر کا مطلب یہ اصل دبات یہ ہے اصل مجاہدہ یہ ہے وہ اصل مجاہدہ نہیں اصل یہ جو چوبیس گھنٹے آدمی کو نفس کے خلاف کرنا پڑتا ہے ڈیلی کرنا پڑتا ہے سب کو کرنا پڑتا ہے اصل ربات یہ ہے اسی طرح سے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الوضوء شطر المان پورا پورا وزو کرنا یہ آدھا ایمان ہے یہ معمولی چیز ہے نہیں یہ کیا ہے آدھا ایمان ہے یعنی وزو کا کامل کرنا یہ کس سے جڑا ہوا ہے ایمان اگر ایمان پکا ہوگا تو اپنے گھونسلے سے باہر آ کے وزو کرے گا بہت سے لوگ تو لحاف میں سے پورا نکلنے کی بھی طاقت ہوتی ہے سردیوں میں نہیں آپ یو وغیرہ میں جائیے راجستھان وغیرہ میں جائیے ایسی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک فٹ ڈال دیا پھر اس کے اوپر ڈال دیا بعض لوگوں لے کے سوتے آپ کے پھر بھی ٹھنڈ بچتی ہے آپ ایسے وقت میں ایسی تکلیف میں آدمی ہاں کچوے کی طرح سردی باہر نہیں نکالتا ہے بالکل اندر رہتا ہے ایک دم وہ الارم بھی کیا کرے گا ہاتھ ڈھونڈ کے بند کرے گا اس میں سردی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہاتھ بھی باہر نکالنا تکلیف ہوتا ہے ایسے وقت میں بہت مجاحد آدمی اٹھ کے وضو کرے یہ ایمان کے بغیر ممکن ہے ایمان کمزور ہوگا تو نہیں کرے تو سردیوں میں کامل وضو کرنا یہ ایک مجاہدے کا کام ہے مصن احمد نس نماز اور حبان میں روایت موجود ہے ہاں کامل وضو افضل ہے لیکن اگر کوئی کہے میرے سے کامل نہیں ہوتا اس لیے میں نمازی نہیں پڑھتا وضو ہی نہیں کرتا نہیں اگر آپ ایک ہی مرتبہ وضو کر لیں یعنی ایک مرتبہ چہرہ دھو لیا ایک مرتبہ ہاتھ دھو لیا ایک مرتبہ پاؤں دھو لیے یہ بھی کافی ہے ایک مرتبہ کلی کر لی یہ بھی کافی ہے ایک مرتبہ ناک میں پانی دینے سے بعض لوگ کہتے ہیں مجھ کو ناک میں پانی دینے سے تکلیف ہوتی ہے تو تین تین مرتبہ دوں گا تو میرے تو طبیعت بگڑ جائے گی تو اگر سارے امان رزو کے ایک ایک مرتبہ اگر آدمی کرتا ہے تو یہ جائز ہے بلکہ یہ بھی سنت سے ثابت ہے اگرچہ افضل کیا ہے تین تین مرتبہ کرنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مررتن مر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مرتبہ وضو کیا یعنی کہ ایک مرتبہ وضو کیا بلکہ کیا مطلب ہے؟ اس مطلب بدل جائے گا پھر ایک مرتبہ تو پھر کیا؟ دو دو مرتبہ بھی وزو ہوتا ہے نہیں بلکہ آپ نے کیا کہا مر رتن یعنی آپ نے ایک وزو کیا کیسا ایک ایک بار یعنی کل ایک مرتبہ نہ ایک مرتبہ ایک ہی دونوں ملا کے ایک بار ہو گیا وہ پھر چہرہ ایک بار دھونا ہاتھ ایک بار دھونا اسی طرح سے یہ جو ہے جو بھی امان کے ہیں تین مرتبہ نہیں بلکہ کتنی مرتبہ ایک بار ایسا بھی اگر کرے تو یہ بھی جائز ہے تو سردی میں کم سے کم اتنی چھوٹ ہے کہ تین تین مرتبہ ٹھنڈا پانی آپ کو ڈالنا پڑے گا نہیں خاص طور سے جب آدمی ٹرین کے سفر میں ہوتا ہے تب اس کو معلوم ہوتا ہے فضر کا وضو کیا ہے کیوں کیونکہ وہ پورا میٹل کے اندر پانی ایسا ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ جب پانی نل میں سے آتا ہے اور آدمی چہرہ دھوتا ہے اور سائڈ سے ہوا آتی ہے جس نے کیا اس کو معلوم ہے جس نے کیا ہے اس کو معلوم ہے کہ جب وہ وزو کرتا باہر آنا پڑتا گا اپنے, ہاں? اپنے ہجرے سے باہر آنا پڑتا ہے جب باہر جیسی نکلتا ہو ایک دم ٹھنڈی ہوا آتی ہے ایک دم اور جب وزو کرتا ہے اور یہاں سے ہوا, وہاں سے ہوا سائن, سائن ہوا آتی رہتی ہے اور پوچھنے کے لیے کچھ اس کے پاس اگر کپڑا بھول کے گیا تو وہاں جو ٹھنڈی ہوا لگتی اس کے بعد بڑی تکلیف ہوتی ہے بڑا مجاہدے کا کام ہے تو جو آدمی کرے یہ کیا ہے ایمان سے جڑا ایک ایک بار کرے تو بھی کافی ہے کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے نمبر سات کوئی آدمی کہے بھائی مجھ سے نہیں ہوتا یہ مجاہدہ مجھ سے نہیں ہوتا اور میں بیمار پڑ جاتا ہوں ٹھنڈا پانی کا استعمال کروں بادلوں کو واقعی بیماری بھی ہو جاتی ہے زکام آ جاتا ہے اور بخاری بازو کو آ جاتا ہے زکام کی وجہ سے تو کیا گرم پانی سے وضو کر سکتے ہیں بلا شبہ وضو بھی کر سکتے ہیں اور نہانا بھی چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ہے نہا بھی سکتے ہیں اور وضو بھی کر سکتے ہیں ایوب کہتے ہیں نافعا عن الماء انمسن میں نے حضرت ناپے سے پوچھا گرم پانی کے بارے میں فقال اکانب عمر ابل بالحمیم تو جو تابئی ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ گرم پانی سے وضو کرتے تھے گرم پانی سے وضو کرتے تھے تو آدمی پانی گرم کر لے اور اس سے وضو کرے تو اس کو کوئی یہ نہیں کہہ کہ تو نے کیا کیا خلاف کیا یا یعنی یہ جہنم کا پانی سے تو وضو کر رہا ہے کچھ بھی ایسا بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو حمین کیا ہوتا ہے ہمین جہنم کے پانی کو کہا گیا قرآن میں تو کوئی آدمی یہ نہ کہ ہم تو جہنم میں ہوگا تو گرم پانی سے وضو کرنا کیا ہے جہنمیوں کا وضو ہے نہیں بلکہ صحابہ سے صحابت ہے کسی کو اگر سردی زکام وغیرہ کچھ ہوتا ہے ٹھنڈے پانی سے نہیں کر سکتا یا وہاں کا پانی بڑا ٹھنڈا ہے تو ایسا آدمی گرم پانی کر کے ازو سے کر سکتا ہے اسی طرح سے آتا کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ابا سردی اللہ تعالیٰ سے سنا یہ بھی صحابی وہ سو دا <أُمِن> کوئی حرج نہیں اگر آدمی گرم پانی سے غسل کرے یا اس سے وزو کرے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو سردیوں میں اگر ہم گرم پانی سے وزو اور غسل کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے مصنف عبد الرضا میں روایت موجود ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں سردیوں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی پاؤں دھونا بڑا مشکل ہوتا ہے بعضوں کے پاؤں سردیوں سے پھٹ جاتے ہیں اور تکلیف بھی اس میں ہوتی ہے ایک آدمی اگر موزے پہن لے اور موزوں پر مسا کرتا رہے دن بھر پانچوں نمازوں میں صبح میں ایک مرتبہ وضو کر لیا یا دوپہر میں جب بھی اس کو ہوتا ہے تو گرمی کے وقت میں اس نے پانی سے وضو کر لیا اور پھر موزے پہن لیے چاہے وہ چمڑے کے موزے ہوں جنہیں قفپین کہتے ہیں یا وہ کپڑے کے موزے ہوں جنہیں جوربین کہتے ہیں تو یہ دونوں موزے پہن کر آدمی دن بھر رہ سکتا ہے اب اگر پہلی مرتبہ وزو کر کے اس نے موزے پہن لیے اس کے بعد اگلے دن کی اسی نماز تک کے وہ وزو یعنی اس کا چل تک ٹاگا نہ ٹوٹے اور وہ موزے پہنے رہ سکتا ہے چاہے وزو ٹوٹے اگر وزو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا پورا وزو کر کے پاؤں پر کیا کرے گا موزوں پر مساق کرے گا چاہے وہ چمڑے کے پین کہتے ہیں چاہے وہ کپڑے کے موزے دلے دیکھتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے سوبان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جنگ کے لیے یا کسی ذمہ داری سے البرد تو اس سفر میں ان کو سردی کی بہت تکلیف ہوئی سردی سے ان کو کیا ہوئی سردی اور وزو کے تعلق سے بڑی تکلیف ہوئی فلما قدموا اللہ, وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سردی کی تکلیف سفر میں شکایت کی کہ ہم کو بہت, بہت تکلیف ہوئی سردی کی وجہ سے فأمرهم ان تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امامہ امام آپ جانتے ہیں جو سر پہ کپڑا ڈالتے ہیں یا بعض لوگ اس کو باندھ دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عصائب فأمرهم ان تو آپ نے ان کو امام پر اور موزوں پر مساح کرنے کے لیے کہا اس حدیث کو امام احمد ابو دعود اور حاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے الفاظ احمد کے ہیں تو اس رواج سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب سفر میں گئے اور سردی سے بڑی تکلیف ان کو ہوئی ظاہر بات ہے کہ تکلیف کس سلسلے میں تھی وضو کے بارے میں تھی لہٰذا آپ نے ان سے کیا کہا کہ تم موزے پہنو اور امام استعمال کرو تو سر اور پاؤں دونوں کیا ہوں گے محفوظ رہیں گے اور تم ان پر کیا کر لینا مسا کر لینا تو امام پر بھی مسا کافی ہے اور پاؤں میں بھی موزوں پر مسا کافی ہے تو یہ دونوں چیزیں یہ سہولت تھی مسلمانوں کے لیے مغل راج شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم و مسحل ضور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو آپ نے جوربئی اور نعلین پر مسا کیا جوربین کس کو کہتے ہیں کپڑے کے موزے صحابہ سے بھی ضوربین پر مسا کرنا ثابت ہے تو جور پر متا کیا اور نلین پر نیلین جو چمڑے کی جوتیوں کی طرح کچھ ہوتا ہے جیسے آج سینڈل ہم جس کو کہتے ہیں سینڈل تو وہ نیچے جو ہے جیسے فلیٹ چمڑا ہوتا ہے اور اس کے کی لیے کیا ہوتے ہیں تسمے لیس جس کو آپ کہتے ہیں تو وہ اس میں ان بلٹ ہوتا ہے وہ چمڑے کے اس میں جیسے بالکل فلیٹ ہوگا اور اس میں ادھر ادھر اس کے کی کیا ہوتے ہیں تسمے اس کو اس طرح سے کر کے باندھ دیتے ہیں تو پاؤں پورا کھلا رہتا ہے اور نیچے کیا ہوتا ہے اوپر سٹیکس ہوتے ہیں اور نیچے چمڑا ہوتا ہے جو صرف اس کا سول ہوتا ہے تو اس طرح کی جو ہے اس زمانے میں جوتیوں کی طرح سینڈلز پہنی جاتی تھی تو موزے کے اوپر یعنی موزے پہن کر پھر اس میں وہ نالین استعمال کرتے تھے تو آپ نے اوپر اس کے کیا کیا مسا کیا اگر مان لیجئے کسی آدمی نے سینڈلس پہنا ہوا ہو اور موزے بھی اس پر ہوں تو سینڈل پہنے پہنے ہی اگر موزوں پر مسا کر لیتا ہے کیونکہ پورے موزے پر مسا کرنا ضروری ہے نہیں اوپر کا ہے بس ہاتھ پھیر لیا کسی تھوڑے کہ حصے پر بھی اگر ہاتھ پھیر لیتا ہے تو کافی ہو جاتا ہے یعنی اوپر تک گھٹنے تک جائے وہ ضروری نہیں ہے تھوڑے حصے پر اگر ہاتھ پھیر لے تو مسا ہو گیا اس کی حد اللہ نے بیان نہیں کی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی مطلب اگر سینڈلس پہنا ہوا ہے اور کچھ حصہ سینڈلس کا کھلتا ہے موزے دکھائی دیتے ہیں اس پر اگر آدمی مسا کر لیتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے کافی ہے اس کو اب ادا اور ابن ماجہ نے روایات کیا ہے تو سردیوں میں آدمی موزے اگر استعمال کرتا ہے تو موزوں پر مسا چل جاتا ہے اور کب تک چلتا ہے وہ مسافر کے لیے تین دن رات مسافر کے لیے کتنا ہے تین دن اور تین رات لیکن مقیم کے لیے کتنا ہے ایک دن اور ایک رات جیسے فجر میں آپ نے فجر کے لیے وزو کیا اور آپ نے فجر کی نماز پڑھی اگلے دن پھر آپ فجر کے کی لیے کیا کریں گے وضو کریں گے پھر اس کے کے بعد پہنیں گے تو آدمی دن کے وقت میں آپ دیکھیں مثال کے طور پر بعض ملکوں میں بہت سردی ہوتی ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے چھ ڈگری یا اس سے نیچے پھر اور مائنس میں چلا جاتا ہے آدمی پریشان ہو جاتا ہے تو موزے پہن کر آدمی پورا پاؤں نہ دھوئے مسا کرے تب بھی چلتا ہے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ صرف چمڑے کے موزوں پر مسا ہوتا ہے کپڑے کے نہیں بعض لوگ کہتے کہ اتنے موٹے ہونا چاہیے کہ کلو میٹر میل چلے گا یا جتنا چلے گا کچھ حد بتاتے ہیں اتنا چل سکتا ہے ان موزوں کو پہن کر تو ہی وہ اس پہ مسا کر سکتا ہے حدی اس میں اس طرح کی کوئی حد آئی ہے نہیں ورنہ ہم یہ کہیں گے پھر اونٹ ہی کا کپین چمڑے کا ہونا چاہیے کیونکہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا اونٹ اور وہ بغیر سلائی کپڑا ہونا چاہیے اس طرح کی شرطیں لگانا صحیح نہیں ہے بس یہ کہ چمڑے کے موزے اور کپڑے کے موزے پھر وہ نائلون ہو یا کاٹن ہو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس زمانے میں کپڑوں کا کوئی کاٹن نائلون وغیرہ آیا ہے نہیں تو خام وغیرہ سردرد آدمی اپنے لیے مول لے یہ وہی ہے جیسے ایک آدمی کیا کریں کہ کیسی گائے ذب کرنا ہے تو وہ اپنے لئے اور باریکیوں سے اور زیادہ معاملہ تنگ ہو جاتا ہے جہاں شریعت نے استعمال رکھے آدمی اس کو قبول کریں ٹھیک تو اسے معلومات موضوع پر مساق وضو میں کر سکتے ہیں غسل میں نہیں کس میں وضو میں ٹھیک ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اب آپ نماز کی طرف آتے ہیں آپ دیکھ آپ جانتے ہیں کہ سردی کے دنوں میں لمبا کیا ہوتا ہے دن یا رات جو لوگ جاتے ہیں جس کو معلوم سو گئے سو گئے راتیں کیا ہوتی سردیوں میں لمبی ہوتی ہیں اور افضل ترین نماز کون سی ہے فرائض کے بعد نیند کون سی نماز ہے جو نیند میں پڑی جائے تعجب کی نماز ہے تو سلط اس موسم کو اپنے لیے بڑا غنیمت جانتے تھے اس میں ہم زیادہ سے زیادہ لمبا قیام کر سکتے ہیں لیکن گرمی میں چھوٹی رات ہوگی لمبی نماز اتنی پڑھ پائیں گے نہیں لیکن سردی میں ہماری کیا ہے بالکل خوشی کی بات ہے کہ سردی میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لمبی نماز پڑھ سکتے کی کہ رات کیا ہے لمبی ہے اسی لیے ابو اثمان النہدی کہتے ہیں قال عمر بن اشتا الشتاء مت العابدین الشتاء سردی کا موسم کیا ہے غنیمت العابدین عابدین کے لیے جیسے مال غنیمت جنگ والے کے لیے ہوتا ہے مال مل گیا دشمن چھوڑ کے بھاگ گیا تو فری میں اتنی بڑی نعمت کی چیزیں مل رہی ہیں تو اسی طرح سے عابدین کے لیے عابد کس کو کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے والا تو سردی کا موسم عبادت گزار بندوں کے لیے کیا ہے غنیمت ہے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے تو سردیوں میں آدمی کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ نیند تو بہت مل جاتی گرمیوں میں نیند ملتی ہے نہیں سوئے اور فوراً صبح ہو گئی لیکن سردیوں میں رات چونکہ لمبی ہوتی ہے لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی رات کا کچھ حصہ کیا کرے تاجد کی نماز کے لیے مختص کرے اس کو حافظ ابو نعیم الفانی نے اولیا نے روایت کیا اس کی صنعت صحیح ہے ٹھیک ہے سردی کے موسم میں بہر اور جمع کا کیا اصول ہے و اذا صیف اخرها و بیضاؤ امام البقی نے اس کو کیا اس سنن اور مختصر سیل بخاری میں شیخ الادانی نے اس کو کہا کہ اس کی سند جید ہے کیا روایت ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سردی کا موسم ہوتا تو ظہر کی نماز جلدی کر لیتے ہیں اور جب گرمی کا موسم ہوتا تو ظہر کی نماز تھوڑا اور دیر کر کے پڑھتے تھے اور آپ عصر کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے کہ سورج بالکل بیضا روشن ہوتا نقی صاف ستھرا ہوتا ہے اس میں کوئی داغ نہیں ہوتا جیسے جیسے ایک دم مغرب کا وقت آتا ہے اصل کا وقت دور ہوتا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس پیلا پڑ جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کیسا ہوتا ہے ایک دم چمکدار اور اس میں کوئی داغ دکھائی دیتا ہے نہیں آپشن ہوتا ہے صاف ستھرا ہوتا ہے تو سردی کے موسم میں آپ کیا کرتے تھے زہر کو جلدی کرتے تھے اور گرمی میں دیر سے آج تو ایسا ہونا ممکن نہیں ہے عموماً اس لیے کہ مسجدوں میں کیا ہوتا ہے کمپنی ٹائم ہوتا ہے کیونکہ لوگ بہت سارے لوگ کمپنیز میں جاب پہ ہوتے ہیں اب وہ بےچارے آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے یہی وقت نماز کا ہے اب اگر ان کو آگے پیچھے کیا جائے تو چھٹی لنچ ٹائم میں وہ نہیں پڑھ پائیں گے تو ٹھیک ہے اس میں کوئی حرض نہیں لیکن کہیں پر اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس طرح کا کام معاملہ کیا جا سکتا ہے زہر کے اوقات میں آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے ضروری نہیں ہے ضروری آپ ٹرسٹیوں کے پیچھے نہ پڑ جائیں ایسا کرو اس لیے کہ دوسری مسلح اس پر مقدم بازوقات ہوتی ہے کہ لوگ آنے میں سستی کریں گے اگر وقت چینج کر دیا جائے بولیں ابھی وقت نہیں ہے اس لیے آدمی مسجد کو آئے گا ہی نہیں اگر فکس وقت ہوگا تو لوگ آسانی سے آ بھی ہی پاتے ہیں سردیوں میں کیوں جلدی اس لیے کہ سردیوں میں دن کیا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے وقت نکل جائے گا بہت دیر ہو جائے گی آثر کا وقت آ جائے گا اس لیے جلدی آخر, جلدی زہر ہوتی ہے اور سردیوں میں کیا گرمیوں میں کیا ہوتا ہے دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے اور دن لمبا ہوتا ہے گرمیوں میں دن لمبا ہوتا ہے اور دھوپ زیادہ ہوتی ہے تو دھوپ جو ہے ٹال کر ایسے وقت میں نماز پڑی جائے ظہر کی جس میں گرمی کیا ہو گئی ہو ماند پڑ گئی ہو تاکہ لوگوں کے لیے آنا آسان ہو جائے تو گرمیوں کے موسم میں گرمی دور ہونے کے بعد گرمی ڈھل جائے ظہر پڑی جاتی تھی سردیوں کے موسم میں جلدی سے زہر کی نماز پڑھی جاتی تھی یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی یہی معاملہ جمعہ کا بھی تھا ابو خلدہ کہتے ہیں سمیت تو انس ابن مالکن اب یمر جمعہ آتی ہے میں, میں نے حضرت انس سے سنا ان کو کہتے سنا جس دن جمعہ کا دن تھا اور ابی نے ان کو یزید ابی نے آواز دے کر حضرت انس سے پائک سوال اور میں اس وقت تھا اور میں نے سنا کیا تھا حمجح أبو حمجح قد ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں وہ شہید تفصلا اور ہمارے ساتھ بھی آپ نماز پڑھتے ہو پکی پکانا رسول عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کیسے پڑھتے تھے اِذَا البرض جب سردی بڑھ جاتی تو آج صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کو جلدی کر لیتے اور وَإِذَا اشْتَدَّ دل ہررو اب اور جب گرمی بڑھ جاتی شدید ہو جاتی تو آپ جمعہ کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھتے ابردہ بلا نماز کیا کرتے ٹھنڈی کرتے یعنی گرمی جب اس کی ڈھل جاتی تھوڑا سا ماحول تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا گرمی کا وہ ایک دم تمتماتا سورج وہ معاملہ نہیں رہتا تھوڑا سا گرمی چھٹ جاتی سورج ڈھل جاتا تو آپ کیا کرتے پھر جمعہ کی نماز پڑھتے اس کو امام البحقی نے روایت کیا ہے ٹھیک ہے کیا نماز چادر لپیٹ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اور پھر اس میں رف دین کیسے کریں گے <coughs> سوال یہ ہے سردیوں میں آدمی کیا کرتا ہے بعض وقت کمبل اوڑ کے آتا ہے دو، دو، دو، دو، یا تاج پڑھ رہا ہے مثلاً گھر کے اندر تو کیا وہ چادر میں لپٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے بلا شبہ پڑھ سکتا ہے اس عورت میں رفل دین کا کیا معاملہ ہوگا کیسے کریں گے ہاتھ تو اندر چلے گئے تو پھر آئیے دیکھتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ جب نماز میں داخل ہوتے تو آپ تکبیر کرتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے یہ ہوا پہلا رفل ادون حدیث کے راوی ہمام نے اشارہ کر کے دکھایا کہاں تک آپ ہاتھ اٹھاتے ٹچ نہیں کرتے حیالہ ازون ہی کہاں تک ہاتھ اٹھاتے کانوں کے جو ان کے برابر متوازی سن ملتا ہی پھر اس کے بعد اپنا کپڑا اپنے اوپر لپیٹ لیتے تھے چادر یا جو بھی ہوتا شال ہوتا آپ اس کو لپیٹ لیتے سمنا و دا یدہ پھر اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ دیتے رائٹ right, لیفٹ پر رکھتے پلنگ اپرجا دئی مینت سوگ جب آپ رکو کا ارادہ کرتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھ اپنے کپڑوں سے باہر نکالتے اور سن نہ پھر انہیں دونوں ہاتھ اٹھاتے یعنی آپ کیا کرتے اللہ اکبر میں, میں اور ہاتھ اندر ہی ہیں ضروری نہیں کہ آدمی باہر باندے. کہ ہاتھ دکھنا چاہیے باندھے بھی باندھ سکتا ہے لیکن رف دین کے لیے آپ کیا کرتے چادر سے ہاتھ باہر نکال کے رفل دین کرتے پلم پلم اک رج مین تم ارفا گوم برف ارکا دونوں ہاتھ اٹھاتے اور تکبیر کہتے اور رکو میں جاتے ہیں پلم سمی اللہ رفع حمید جب سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے دونوں آپ پھر سے اٹھاتے پلم اور جب آپ سدا کرتے تو دونوں ہتھیلیوں کے درمیان آپ سدا کرتے ہیں سدا کہاں کرتے ہیں دونوں ہتھیلیوں کے درمیان اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے لیکن اگر بہت زیادہ ٹھنڈ ہو تو اگر آدمی ہاتھ باہر نہ نکالنا چاہے تب بھی چلے گا وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ ہی قواعد ہے کہتے ہیں اتائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الشتا میں سردی کے موسم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا آیا فرائیت اکحابہ یرفعون ایدیہم فی سیابہم فی الصلاة تو میں نے دیکھا کہ آپ کے صحابہ اپنے کپڑوں کے جو اوپر اوڑا ہوا ہوتا تھا اسی کے اندر ہی اندر رفل دین کیا کرتے تھے تو ہاتھ اگر آدمی باہر نہیں نکالنا چاہتا ہے سردی کی وجہ سے اگر اندر ہی اندر ہاتھ باندھ کے رہ گرمی بلینکٹ میں یا شال میں اور اندر ہی اپنا رف لین کر لے تب بھی اس کے لیے کافی ہے کوئی حرا جس میں نہیں ہے اس حدیث کو امام احمد اور امام ابو داود نے روایت کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ حدیث صحیح صحیح ہے روایت صحیح ہے لیکن آپ بدن سردیوں میں ڈھانپ سکتے ہیں منہ نہیں کہ آپ نے پورا جو ہے ایک دم اپنا چہرہ ہی ڈھانپ لیا خالی آؤں کی ڈگری اس کے تو ویسا نہیں آدمی کو منہ کھلا رکھنا چاہیے نماز میں منہ کھلا رکھنا چاہیے مطلب منہ کھلا گا مطلب یہ کھلا نہیں چہرہ اپنا جو ہے ڈھانپ کے نہیں رکھنا چاہیے آدمی <laughs> <laughs> کہے گا کہ منہ بند نہیں کر سکتے یہ کون سا مسئلہ ہے نیا ہی معلوم پڑا آج گھر پہ جا کے دیپو ہی بتائے گا ابھی ہو رہی رہتا کال نہ صلی اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابوری اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس سے منع کیا کہ ایک آدمی نماز میں اپنا منہ ڈھانپ دے نماز میں اپنا منہ کیا کرے ڈھانپے اس سے آپ نے منع کیا پورا چہرہ کور کر کے آدمی نماز پڑھ رہا ہے نماز میں کرنا صحیح نہیں ہے اس حدیث کو امام ابو ابوداود اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اگر بہت زیادہ سردی ہو اتنی سردی کہ آدمی کا باہر نکلنا ممکن نہ ہو جیسے بعض ملکوں میں کینیڈا ہے امریکہ ہے یا رشیا ہے ایسے ملک ہیں جہاں پر سردیوں میں برف بھی ہوتی ہے اور اتنی سردی ہوتی ہے کہ آدمی اپنی یعنی خود تو کیا اپنا خیال بھی گھر سے باہر نہیں نکال سکتا ہے تو تصور میں بھی آدمی کمرے سے باہر نہیں نکل سکتا اتنی ٹھنڈ وہاں پہ ہوتی ہے اگر ایسی مجبوری کسی کی ہے تو وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے کان کھول کے سنے وہ کس کے لیے بتا رہا ہوں میں رشیا کے لیے ہاں کوئی سوتے سوتے سن لیا گھر پہ پڑھ سکتے چلو ایک بات تو کام کی مل گئی سردی ہے نا سردی کے موسم میں پوری نماز کی گھر پہ تو یہ نہیں مطلب اتنی سردی ہو کہ آدمی اگر باہر نکلتا ہے تو بیمار پڑ جائے گا یا اس کو نقصان ہوگا اگر ایسا ہے تو نا کہتے ہیں اذان دی نماز کی ہے ایک ایسی رات میں جس میں ذاتی بر دن وریف کی اس رات میں سردی بھی کڑاقے کی تھی اور ہوا بھی تیز چل رہی تھی, سر کی چل رہی تھی اس میں ازان دی اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو قال پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا نیا کا نتم دا متر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی رات ہوتی جس میں بڑی سردی ہوتی کڑاکے کی سردی ہوتی اور بارش ہوتی تو آپ مؤزم کو حکم دیتے کہ وہ اذان میں کہے اللہ سلو فرحال خبردار اپنے اپنے خیموں میں اپنے اپنے ٹینٹس میں نماز پڑھ لو خاص طور سے سفر میں یہ جو وہاں ٹینٹ باندھے جاتے تھے تو اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھ لو جیسے ہر کے سیزن میں آدمی جائے بہت سردی ہو وہ اپنے ٹینٹ میں ہی اب کہاں جائے ڈھونڈا پھرے نہیں ملے گا جلدی بہت مشکل ہوتی ہے آدمی کے لیے تو آدمی اپنے خیمے ہی میں نماز اگر پڑھ لیتا ہے اور سردی بہت زیادہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بخاری مستی نے اس کو روایت کیا ہے اسی طرح سے سردیوں میں پجر کی نماز جیسا کہ سبھی ہی جانتے ہیں مشکل ہوتی ہے لیکن اس موسم میں خاص طور سے فجر اور عشاء کی نماز جو اندھیرے والی نمازیں ہیں خاص طور سے اس کی فضیلت کیا ہے اس کے لیے مسجد جانے کی فضیلت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر فی الظلم علی بالنور المشاہین یوم بنوریام بشر المشاہین جانے والوں کو مشائین مشا سے مشی کے معنی کیا ہوتے ہیں چلنا پھر بلمی غلم دولم اندھیرے اندھیروں میں مسجد کی طرف چلنے والوں کو خوشخبری پہنچا دو کس چیز اندھیرے میں مسجد کی طرف چلنے والوں کو خوشخبری پہنچاؤ بن نور اتام یوم قیام ہے قیامت کے دن ان کو کامل نور دیا جائے گا اسی لیے آپ دیکھیں گے حدیث میں کیا ہے افلاۃ اف نور و صد قطب الرحم کی حدیث ہے نماز کیا ہے نور ہے بعض علماء نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز کا اہتمام کرنے والا ہے اس کو قیامت کے کی دن کیا ملے گا نور تو فرمایا کہ ان لوگوں کو جو اندھیرے میں مسجد چل کے جاتے ہیں مشائین پیدل چل کے جانا جو لوگ مسجد چل کر جاتے ہیں ان کو قیامت کے دن کے لیے ایک کامل نور کی خوشخبری دے دو کہ اللہ ان کو کامل نور دے گا کاب قیامت کے دن جب لوگوں کو نور کی ضرورت ہوگی کدھر پیش آئے گی رکھ پائے منافقین ایمان والوں سے نور مانگیں گے ایمان والے بولیں گے پیچھے واپس جاؤ وہاں سے لے کے آؤ نور دنیا کی زندگی میں جگہ نور کی یہاں نہیں ملتا نور تم نے دنیا میں نور حاصل نہیں کیا ایمان کا یہاں ملنے والا تو یہ, یہ فضیلت ہے یہ ابودا ابن ماجہ اور حاکم کی روایت ہے اور یہ حدیث صحیح ہے تو سردیوں میں اور یہ سردیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے لیکن میں اس لیے اس کو خاص طور سے ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ عام موسموں میں یہ ایزی ہے فجر اور عشاء آنا لیکن سردیوں میں سردیوں میں بہت مشکل ہوتا ہے تو یہ قیامت کے دن کے نور کی فضیلت اس آدمی کے لیے جو رات کے اندھیرے میں چاہے وہشا کی نماز ہو یا پدل کی نماز ہو چل کے مسجد کے لیے آئے ہاں اگر کتے پیچھے لگتے ہوں تو بائک پہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں مقصود آنا ہے بعض بولتے دیکھو اب یہ بول رہے ہیں پیدل آنا اب راستے میں اتنے میزبان ہوتے ہیں کہ کیا کریں جانتے پہچانتے تو ہے نہیں لیکن ویلکم سب کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ بھاگے تو اور پیچھے بھی بھاگتے ہیں تو یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے اگر کوئی آدمی بائک پہ آتا ہے تو کوئی حلف اس میں نہیں لیکن یہاں نہیں آنے میں کتنی بڑی برائی ہے کہتے ہیں ہمارے زمانے میں جب کسی آدمی کو ہم صبح اور عشاء کی نماز میں یعنی اور عشاء کی نماز میں نہیں پاتے تو ہمارے دل میں اس کے بارے میں بدگمانی پیدا ہونے لگتی تھی کیونکہ یہ نماز کس پر بھاری ہیں پکا ایمان والا ہی ان کا احتمام کرے گا ایمان اگر نہیں ہے تو پڑے گا ہی نہیں پہلی بات اور پڑے گا بھی تو کیسا کئی صاحب ولا کر کسی طرح سے بوجھ پیٹ پہ کا اتار کے پھینک دیا جیسے پڑے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو کہتے ہیں کہ اگر ہم کو نماز میں کوئی نہیں دکھائی دیتا نمازوں میں تو ہمارے دل میں کون سی نمازوں میں صبح اور عشاء کی تو ہم ہم اس سے بدگمان ہو جاتے ہیں ہمارا گمان اس کے بارے میں برا ہو جاتا ہے ایک ایسا مسلمان ہے جو فجر اور عشاء میں نہیں آتا آج کا حال دیکھیے پانچوں نمازوں میں نہیں آتا بلکہ جمعہ میں بھی آیا تو آئے فری رہا تو آئے گا یہ حال مسلمانوں کا بتائیے کیا حال ہوگا یہ حدیث ابن ابان حاکم طبرانی اور ابن خزیمہ میں موجود ہے اور اس کی صنعت صحیح ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں بعض علاقوں میں لوگ انگیٹھی جلاتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ آگ جلائی جاتی تاکہ کیا ہو سردی نہ لگے لیکن یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے آدمی اگر واقعی اس کی ایسی جگہ ہے جس میں کوئی رسک نہیں ہے تو, تو ٹھیک ہے لیکن اگر آس پاس آگ جلا کے آدمی سو جائے تو یہ بڑے خطرے کی چیز ہے اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ابو موسا کہتے ہیں بیتن بالمدینہ مدینے میں ایک گھر جل گیا علی من اللیل گھر والوں کو لے کے رات میں پورا کا پورا گھر جل کے خاک ہو گیا اور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ گھر تھا اور وہ جل کے سب لوگ اس کے جل کے مر گئے اور خاک ہو گئے اور یہ ایسا ایسا مامدہ ہوا تھا تو آپ نے فرمایا اِنَّ اِنَّ عدو آپ نے کہا یہ جو آگ ہے یہ تمہاری دشمن ہے یہ آگ کیا ہے تمہاری دشمن ہے ف ادان تم فیم جب تم سو جب تم سو تو اس کو بجھا کے سو جاؤ اس کو کیا کرو بجھا کے سو تو آگ جو ہے یہ انسان کا غفلت کا وقت ہوتا ہے بعض اوقات مومبتی بھی ہوتی ہے گر بیٹھ کے اوپر پورا گدا جل گیا گدے سے پورا گھر جل گیا اور آدمی بھی اس کے اندر پھنس گیا نہ کیا ہو جائے تو آگ کے بارے میں آدمی کو ہوشیار رہنا چاہیے بعض اوقات ایسے سرد علاقے ہوتے ہیں جہاں پر یہ چیزیں خطرے کا سبب بنتی ہیں خود خطرہ ہیں یہ بخاری اور مسلم کی ہے عام طور سے سردی کے موسم میں آدمی کو بخار ہوتا ہے سٹیپ ون زکام، سٹیپ ٹو بخار. آدمی پہلے زکام اس کو ہوتا ہے بخار ہوتا ہے اور آدمی بولتا کیا یہ مصیبت ہے اور بخار کو برا کہتا ہے تو بخار کو برا کہنا صحیح نہیں ہے جاب رضی اللہ کا کہتے ہیں دَقل صلی اللہ علیہ على ام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام صاحب کے ہاں گئے اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ کاپ رہی تھیں کس سے بخار کی وجہ سے وکال عما الکی آپ نے کہا کیا ہوا تم کو کیوں کاپ رہی ہو قالت ہوحم اخذ اللہ, اللہ کے رسول بخار ہیں اللہ برا کرے ضلیل کرے بخار کو اخضا اللہ اللہ تعالیٰ بخار کو کیا کرے زلیل کرے وکال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نکا نہیں ماں لا لا تصا بخار کو گالی مت دو بخار کو برا مت کا کو بدوا مت دو یہ جو بخار ہے مومن کو گناہوں سے ایسے پاک کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کو پاک کر دیتی ہے یہ بخار برا ہے تم کہہ رہی ہو یہ بخار اس کی گرمی اس کی تکلیف جہنم کی تکلیف سے نجات کا ذریعہ ہے یہاں بدن گرم ہو رہا ہے گویا کہ ایک قسم کی کیا ہو گئی سزا ہو گئی تو دنیا ہی میں گناہ کی سزا مل رہی ہے اور اللہ اس کے ذریعے سے کیا کر رہا ہے بڑا عذاب کون سا عذاب ہے وہ کیسی گرمی ہے وہ گرمی چاہیے کی گرمی چاہیے بخار کی گرمی چاہیے یا جہنم کی گرمی چاہیے تو اللہ تعالی بخار کی گرمی کے ذریعے سے کون سی گرمی دور کر دیتا ہے جہنم کی اس لیے کہا کہ فن تم بخار مومن کی خطاؤں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے جیسے جیسے بٹی لوہے کو گندگی سے پاک کر دیتی ہے تو یہ مسلم کی حدیث ہے اور الدب المفر مفرت میں العدب المفرد میں امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے تو بخار کو برا نہیں کہنا چاہیے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کیا کروں بخار یہ کہیں کا برا کہیں کیا بہت ساری باتیں بولتے ہیں میں نے مناسب سمجھتا ہوں اور بخار کو برا کہتے ہیں نہیں بولنا چاہیے ہاں یاد نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا دے میں نہیں چاہتا بخار اور یہ سب بہت بول سکتا ہے لیکن اس کو بدوا دینا لانت کرنا بخار پہ گالی دینا اس کو صحیح نہیں ہے آپ نے اسے اس منع کیا ہے نمبر اٹھارہ سردیوں میں زکام بہت آدمی کو ہوتا ہے جس کی وجہ سے بلغم اس کو بنتا ہے اور آدمی بار بار بلغم کیا کرتا ہے تھوکتا ہے نا تھوکتا ہے اور اس میں قبلے کا خیال نہیں رکھتا ہے تو خاص طور سے نماز میں اور نماز کے باہر بھی تو اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے اگر نماز میں ایک آدمی کو بلغم آ جائے تو کیا کرے صلی مسجد میں بلغم تھوکا ہوا دیکھا پشک کا جاری کا یہ چیز آپ کو بہت بری لگی آپ پر بڑی, بڑی چیز بھاری ثابت ہوئی ہتاروی فی جھی یہاں تک کہ آپ کو آپ کے چہرے پر اس چیز کی ناپسندیدگی کا اثر دکھائی دینے لگا وقام فحق کا ہو بھی آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کیا ہمارے یہاں کیا حال ہے مسجد نے اگر کچرا دکھائی دیا الیکشن ہونا چاہیے ٹرسٹی کو بدلنا چاہیے ہمارے یہاں گورنمنٹ کا بہت معاملہ رہتا ہے یہ صفائی نہیں ہو رہی ہے بستی میں گورنمنٹ اگلی مرتبہ اس کو ایک ووٹ دینا چاہیے اس کو بدل دو کارپوریٹر بدل دو ہم لوگ خود سے کچھ کرنا جانتے ہی نہیں ہاں جانتے کیا ہیں جانتے ہیں بیوی کا حکم ماننا جانتے ہیں تو یہ یہ مصیبت ہے ہم خود سے ہم دین کے معاملات میں مسجدیں مثلاً آپ ہی آئے دیکھا کہیں صفائی نہیں ہے آدمی خود سے کر دے خود سے کر دے تو آپ نے دیکھا تو آپ خود اٹھے اور ایک روایت میں کہ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی آپ نے چھڑی سے کورس کے اس کو صاف کیا پکام ف حق ہوقال اس کے بعد آپ نے کہا ان نہ صلاحی فن نہ ہو یونا جی رب تم میں سے ہر آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تم میں سے کوئی آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے سرگوشیاں کرتا ہے اس کا اس کی کس سے بات ہو رہی ہے اللہ سے کیونکہ کیا کہتا ہے تو اللہ سے بات کرتا ہے وہ نماز میں اللہ سے کتاب ہے تو بہ نو بین قبلا یا آپ نے فرمایا کہ رب تمہارا تمہارے اور قبلے کے اس کے اور قبلے کے کی کیا ہوتا ہے درمیان ہوتا ہے بعض نادان بیچارے اس حدیث سے کیا دلیل لیتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے ایک قبلے کے اس کے بیچ میں ہوتا تو آج پہ کہاں ہوا ہر جگہ ہوا نا تو اس سے پوچھیں آپ پیارے قبلے کے اور اس کے درمیان ہوتا ہے یا پیچھے ہوتا ہے کدھر ہوتا ہے حدیث میں کیا ہے دائیں ہوتا بائیں ہوتا پیچھے ہوتا, ہوتا، کہاں ہوتا اس کے اور قبلے کے درمیان قبلہ کہاں ہے پیچھے کے آگے نماز پیچھے کر کے پڑھتے ہیں نا نہیں قبلہ سامنے تو اس کے اور قبلے کے کہاں ہیں درمیان کیفیت بتائے یہاں پہ کیسے نہیں لیکن اس کے اور قبلے کے کیا ہیں درمیان کب ہر وقت حدیث میں کیا ہے جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے یعنی نماز کی حالت میں یہ علل اصلاق بھی نہیں ہے اور یہاں کیا ہے اس کے اور قبلے کے درمیان ہے نماز کے وقت میں لیکن یہ نہیں کہا کہ اس کے پیچھے ہیں پیچھے ہیں تو ہر جگہ کب ہوگا جب پیچھے بھی تو ہونا چاہیے نا لیکن کب ہے کہاں ہے اس کے اور قبلے کے درمیان اللہ تعالی عش پر ہونے کے باوجود بندے اور بندے یعنی اس کے قبلے کے درمیان ہوتا ہے کیفیت ہم کو معلوم نہیں لیکن یہ کب ہوتا ہے صرف نماز ہر وقت ہے نہیں کیونکہ ہر وقت قبلہ ہی نہیں تو پھر نماز نماز بھی نہیں کیونکہ قبلے اور اس کے بیچ کا معاملہ نماز کے لیے کیونکہ حدیث کے کی الفاظ کیا ہیں عیدا قاما پی سلاتی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے جب نماز شروع ہوتی ہے تو اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے تو نماز کی حالت کے ساتھ خاص ہے اور پیچھے اور دائیں بائیں کا ذکر ہے نہیں تو ہر جگہ بولنا بے وقوفی ہے ابھی اس سمجھیے اس کو فلادم قیب القیب رسی لہذا تم میں سے کوئی اپنی قبلے کی طرف تھوکے نہیں ولا کی نہاری ہی او تختی قدم اب دیکھیے تھوکنا کہاں منائے قبلے کی طرف وجہ کیا ہے ہاں جب وہ نماز پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے درمیان قبلے اور اس کے درمیان کون ہے اللہ تعالی ہے تو اب ہر جگہ ہے تو دائیں تھوک سکتا بائیں تھوک سکتا پاؤں کے نیچے نہیں کیونکہ جو علت سامنے کی ہے وہ ہر جگہ کے لیے ہے نہیں تو وہ سامنے تو نہ تھوکے تو پھر کہاں تھوکے کیونکہ اللہ ہر جگہ ہے تو پھر کہیں بھی تھوکنا منا ہونا چاہیے ہے کہ نہیں سب جگہ ہے تو کہیں نہ تھوکے جیب میں وہاں بھی نہ تھوکے وہ بھی تو جگہ ہے کسی ڈائریکشن میں نہیں تھوکے بھائی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. ایسا ہوگا ہے نا نکل جائے اس کو چاہے کچھ بھی ہو جائے مچھر ہو نکل جائے حدیث میں ہے ایسا نہیں دیکھیے سڑک کا فہم دین کے لیے بہت ضروری ہے بعض اوقات جو چیز شک میں ڈالنے والی ہوتی وہی شک دور کرنے والی ہوتی ہے بچت کے آدمی کا فہم صحیح ہو تو وہ سامنے نہ تھوکے تبلی کی طرف نہ تھوکے لیکن اپنے بائیں دائیں نہیں کدھر بائیں بائیں انے. لیفٹ اپنے لیفٹ میں او تاخت قدم یا دونوں پاؤں کے نیچے تھوکے ہیں تو نیچے تھوک سکتا ہے لیکن سامنے نہیں اور دائیں نہیں بائیں تھوکے گا سوما تریداری آپ نے اتنا کہنے کے بعد اپنی چادر لی اور چادر کا ایک کونا لیا اور اس میں تھوکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تھوکا اور اس کو اس طرح سے مسل دیا رگڑ دیا کپڑے کو تو کیا ہو گیا وہ تھوک اس کے اندر جذب ہو گیا آپ نے فرمایا اور یہ فائدہ اگر تھوکنے کے لیے جگہ نہیں کدھر بھی ہوئی نہالین بچھا ہوا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے نا قالین ہے اب کالین میں تھوکے گا تو آئندہ مسجد میں آنے دیں گے مسجد میں آ کے تھوکتا ہے دھلائی ہوگی تو تو کالین تو نہیں تھوک سکتا اب اس کے بعد کیا ہے کرتا ہے یا اس کی چادر ہے لنگی؟ لنگی نہیں. لنگی لنگی نہیں بھائی لنگی کیا نہیں کرے ہاں رومال ہاں تو کرتا یا چادر ہے آدمی اس کے کنارے میں کیا کرے تھوکے اور اس کو مسل دے تو آپ نے کہا کہ ایسا کریں تو قبلے کی طرف تھوکنا کیا ہے جائز نہیں کوئی آدمی کہے گا کہ نماز کے وقت میں قبلے کی طرف نہیں تھوکنا باقی وقت میں تھوک سکتے ہیں نہیں ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عام ہے نماز کے ساتھ اللہ کا اور قبلے کے درمیان وہ تو ہے لیکن قبلے کی تعظیم کے اعتبار سے قبلے کی طرف تھوکنا ہر وقت منع ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں من تف اللہ تجابل جو قبلے کی طرف تھوکے جا قیامتی تف لو بھائی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوکا ہوا اس کی دونوں آنکھوں کی بیچ میں چپکا ہوا ہوگا یہاں پر اچھا لگے گا نہیں تو اس سزا کے طور پر ہوگا وہ کہاں ہوگا دونوں آنکھوں کے بیچ میں اس کا تھوک وہاں پر ہوگا قیامت کے دن میں تو آدمی کو چاہیے کہ قبلے کی طرف نہ تھوکے تھوکنا ہو تو کیا کریں نیچے پاؤں کی طرف پاؤں کے نیچے تھوکے کتنے لوگ ہیں جو اس کا خیال رکھتے ہیں آپ تھوک تو, تو قبلا دیکھا نہیں کچھ نہیں آدمی تھوک دیتا ہے نہیں قبلہ کی طرف تھوکنا صحیح نہیں ہے امام ابو داؤگر میں احبان نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس موسم سے متعلق جڑی ہوئی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا دین کتنا وسیع ہے اور اس میں ہر چیز کے اعتبار سے ہم کو مواد مل جاتا ہے مزید اور کوئی آدمی تلاش کرے تو اور کئی مسائل سردیوں سے متعلق مثلا خواتین کے مسائل ہیں اور اسی طرح سے زچہ بچہ کے مسائل ہیں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں بہت ساری چیزیں ہم کو حدیث کی کتابوں میں مل سکتی ہیں دولہا دلہن وغیرہ بہت ساری مسائل آدمی کو اس موسم کے اعتبار سے مل سکتے ہیں شر احکام سے کیا جڑے ہوئے ہیں یہ ایک جمالی خاق میں ہے اللہ رب العالمین دین کا علم حاصل کرنے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ہم کو عطا فرمائے